انما یا مورکم ولاشک کو وہ تمہیں حکم دیتا ہے یا دے گا یا کون سا سیگا آ ہیں مظاہرے کا سیوا آ گیا نا دیکھا اس طرح جب تھوڑا بہت آپ پڑ جائیں گے تو آپ کو خود ہی سیگوں کی سمجھ آنے لگے گی کہ اچھا یہ یہ سیگے آ رہے ہیں انما یا وہ حکم دیتا ہے تمہیں بسو برائی کے ساتھ ولفا اور فہاشی کے کاموں کا شیتان تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ سو اور فاحشا یہ دو کام کرو انما کے کلمے سے شروع کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ وہ حرکتیں کرے گا جو شیطانی ہی کی ہیں تمہیں کبھی بھی اچھی راہ نہیں دکھائے گا اس سے بھلائی کی کوئی توقع ہی نہ رکھنا اور دو طرح کے کاموں کا وہ حکم دیتا ہے سو فاحشہ ایک تو سو ہے اور سو سے مراد مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ لوگ مراد وہ, وہ, وہ فعال مرادیں وہ گناہ جو عقلن برے عقل بھی بتائے کہ یہ برے گناہیں کبھی ہیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے اور فاشاہ سے مراد وہ گناہیں جن کو شریعت نے بھی برا ٹھہرایا اور شریعت نے بھی ان سے منع کیا ہو ایک فرق تو یہ کیا گیا ہے سو اور فاقشاہ میں کہ سو وہ جو عقلن برے ہوں اور فاشاہ وہ جو شرن بھی ساتھ ساتھ اس کے برے ہیں ایک اور فرق بھی فکہ نے کیا ہے مفسرین نے اور وہ کہتے ہیں کہ تمام وہ گناہ جن پر حد جاری نہیں کی جا سکتی وہ سو میں شامل ہیں کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو شیطان تمہیں ان گناوں کا حکم دے گا جو حد سے کم درجے کے ہیں سو ہیں, ہیں وہ بھی غلط کام ہیں وہ بھی گمراہی کی باتیں لیکن اس میں کوئی حد جاری نہیں ہو سکتی کسی کو تھپڑ مار دیا بغیر وجہ کے تو اس پہ حد تو جاری نہیں ہو سکتی قاضی یہی کہہ سکتا ہے کہ تم اس کو بھی تھپڑ مار لو مگر تھپڑ وہ حد نہیں ہے وہ کیا چیز ہے وہ تازیر ہے تو حد سے کم جو چیزیں ہیں حدود جو ہیں ان کا تو بیان آتا ہے سورہ نور میں کہ اللہ تعالی نے حدود کتنی متعین کی ہیں شرن جو حدود ہیں وہ چار اور پانچ ہیں تو ارشاد فرمایا وہاں مگر ان حدود سے کم جو گناہ ہیں وہ تمہیں کہے گا یہ گنا کرو الفاشا اور ایسے گناہوں کا حکم دے گا جو گناہ فحاشی پر مبنی ہیں یعنی جن میں حد جاری ہوتی ہے جن میں حد لگتی ہے تو تمہیں شیطان ایسی چیزوں کی طرف بلائے گا دو چیزیں وان تقولو اللہ اور یہ کہے گا کہ تم کہو اللہ پر یہ کالا کا سلا جب اللہ سے آتا ہے تو پھر اس کے معنی اس کے معنی اللہ پر جھوٹ بولنے کے نا ایک جگہ پہلے بھی آیا تھا کہیں آیا تھا کہ کالا گسیلہ جب آلہ آتا ہے کچھ ایسی بات تھی بہرحال تو ارشاد فرمایا کہ انتقلو اللہ جب یہ اور اس بات کو حکم دے گا کہ تم کہو اللہ پر مالا تالمون جس چیز کو تم نہیں جانتے مطلب یہ کہ بہتان لگانا جھوٹ کا گھڑنا اپنے پاس سے ایسی باتیں اللہ کے متعلق کہو جس چیز کو تم نہیں جانتے اور یہ ایسی چیز ہے جس سے بہت بچنا چاہیے شرعی مسائل جتنے بھی ہیں انسان حد الوسا ان کے اظہار ان کے بیان سے بچے دوسروں کے لیے کہے کہ کسی اور مفتی سے پوچھیں کسی اور سے بات کریں اس لیے کہ آدمی کبھی کبھی حالات کو جانتا نہیں ہے اور جو پیش کرتا ہے اس کے سامنے تصویر ایسی کہ وہ کسی طرح بس جائز ہو جائے اور جب جواب دینے والا اس کی اس ان نزاکتوں کو نہ سمجھ سکتا ہو تو بیچارہ پھنس بھی جاتا ہے اس لیے یہاں پر یہ کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے معاملے میں ایسی باتیں کہو جو بہتان اور جھوک پر مبنی ہیں یعنی یہ جو وسیلہ اور حام اور صاحبہ اور, اور اور بحیرہ جو ہیں ان کو استعمال نہ کرو یہ کہتا ہے شیطان تمہیں تو دیکھو اس کی بیر بھی نہیں کرنی یہ ساری چیزیں جو ہیں تحریمات ہیں مشرقین کی اور مشرقین نے اسے اپنا وطیرا بنا رکھا ہے